میرے نبی کی ہر ادا کو میرے اللہ نے محفوظ فرما دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ فرما دیا تاکہ آج کا دور ہو یا اس سے آگے کا دور ہو میرے نبی کیسے تھے کتاب سامنے دکھا اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو نبی کا چلتا پھرتا نمونہ بھی ہوں گے جن کی زندگیوں میں جھلک ہوگی میرے نبی کی مستورات کی بیگمات کی جھلک ہوگی ان کی عورتوں میں اور میرے نبی کی زندگی کی جھلک ہوگی اپنی زندگیوں میں اس لیے میرے نبی کی اللہ نے ایک ایک شے کو محفوظ فرمایا کتنی چھوٹی بات ہے میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی جب ناراض ہوتے تھے تو, تو کیا ہوتی تھی اس کا تعلق جنت دوزخ سے نہیں ہے اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا مجھے فرائض پتہ ہونے چاہیے اور حرام کیا ہے حلال کیا ہے پتہ ہونا چاہیے تو میرے لیے جنت کا راستہ ہے لیکن میرے نبی سے میرے رب نے پیار کیا حبیب بنایا ان کی ہر ادا محفوظ کر دی میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے مجھے سار میں آپ کو یہ حجت قائم کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی اتنی چھوٹی چیزیں جب محفوظ ہیں تو سیرت کیسے محفوظ نہیں ہوگی پتہ نہیں رب کیوڑ کمت راضی یہ واحد جملہ ہمارے ماحول میں چلتا ہے میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی میرے نبی کی زندگی پہ راضی میرے نبی کی اداؤں پہ راضی میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے میرے نبی کی ناراضگی پر ناراض ہے میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے میرے نبی غمگین ہیں تو یوں بیٹھے ہوتے تھے یہ ٹپیکل علامت تھی کہ آپ غمگین بیٹھو ہیں، یہ ہاتھ یہاں اور داڑھی کبھی پکڑ لیتے تھے ایسے اس بات کی نشانی ہوتی ہے آپ غمگین بیٹھو جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ ہماری طرح تو اظہار تو کرتے نہیں تھے پی جاتے تھے جب پیتے تھے تو ریاشن باڈی جو کا جو ہوتا تھا یہاں ایک وین تھی جو ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ابھراتی تھی یہاں بال نہیں تھے یہاں وین تھی جو ابھراتی تھی پھر وہ ایسے ایسے تھی ایسے ایسے ایسے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ ناراض بیٹھ رہ کسی سے اظہار ناراضگی کرنا ہے ذات کے لیے نہیں زندگی بھر آپ اپنے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوئے زندگی بھر اپنے لیے کسی کو سزا نہیں دی زندگی بھر لا یقن ہی ومن تصر لہا آپ کی سیرت کے دو الفاظ بتا رہا ہوں کبھی آپ اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے اور اپنی وجہ سے کسی سے کسی کو سزا نہیں دی آپ حضرت انس سے ناراض ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں آپ کی جب نظر پڑتی تو اب یوں ہو جاتا ہے بس ہم تو بے عزت کر کے کیا کر دیتے اب وہ حریرا پہ آپ ناراض ہیں وہ ان کو نظر پڑی جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ پہلے ہی روشن تھی اس میں سے لائٹیں نکلنے لگ جاتی تھی جب آپ مسکراتے تھے تو صرف یہ دانت نظر آتے تھے اور براق کا یہ دانت اتنا روشن تھے کہ اس میں سے لائٹ نکلتی نظر آتی تھی کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے ہیں آخری داڑیں بھی نظر آتی تھیں آخری داڑیں بھی نظر آتی تھیں جب کسی کو دور بیٹھے کو بلانا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے یوں کرتے تھے انگلی نہیں کرتے تھے ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے مجلس کتنی ہی لمبی ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے چاہے آدھے گھنٹے کی ہو اور چاہے دو گھنٹے کی ہو گھنٹے کی ہو آپ اس طرح اور سب کو اس طرح توجہ دیتے تھے ہر کہتا تھا مینو ہی بس میں ہی پروٹوکول مل رہے ہیں یہ نبی کی طاقت تھی ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کو کوئی ادھر سے بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے آپ یوں کرتے تھے سبحان اللہ. اس کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے سینے سے سینہ ملاتے تھے یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا. ادھر سے کہنے یا کہ, رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے کے. تو حضرت ہستاشا نے پوچھا اللہ خیریت تو ہے آ, لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا تو میں قربان جاؤں کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی نہیں ڈالی میں سو آدمیوں سے مل کر ایک سو ایک سے ویسا نہیں مل پایا تو وہ ہی کہے گا بڑا متکبر ہے صرف وزیرا نو ملتا ہے اور عام بنیا نہیں ملتا تو پھر مجھے یہ حدیث زیادہ تھی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے میں اندر آ گیا اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھی ہوئی آپ کو اجوا کھجور پسند تھی اور برنی پسند تھی اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی ہے آپ دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے یہ بات بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہے آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی اور گردن کا گوشت پسند تھا آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوں تو کوئی فرق پڑتا ہے اجوا سکیہ برکہ زمزم ورثہ اطلال اطراف غیصہ کمرا میرے حبیب کی نو بکریاں تھیں میں نے آپ کو ان کے نام بتایا دسواں اس میں بکرا تھا یمن اس کا نام تھا یمن اور آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شے ہم تک پ... دو گدھے اوفیر یافور دو خچر دل دلفضا چار اونٹنی آسبا جدعا شہبا قصوہ جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قصوہ پہ سوار تھے جب آپ نو تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوہ پہ سوار تھے جب آپ دس تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوہ پہ سوار تھے جب آپ طواف زیارت کرنے گئے آپ جد پہ سوار تھے جب آپ نے گیارہ تاریخ کا خطبہ دیا آپ آسبا پہ سوار تھے اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرا کھڑے تھے اتنی تفصیل یہ ابو بکرا کھلوتے دگیے جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی اللہ نے پکڑ کے باندھا اور اسے ایزے محفوظ کر دیا کہ کیا تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا دو اونٹ تھے عسکر اور سالم اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کی ہے اپنی آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد اب یہاں پھولوں کا یہ پھول پڑ دیکھو اس میں گلاب سب حالانکہ ہے سارے مصنوعی اس میں گلاب نمایاں نظر آ رہا ہے گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حسیت دی ہے آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا ایک گھوڑے کا نام یاسب تھا یاسب ملکہ شہد کو کہتے ہیں شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یاسوب کہتے ہیں وہ ایسے نمایاں نظر آتی وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ ایک گھوڑے کا نام تھا سقب سقب کہتے ہیں بہنے کو تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو سب کہتے ہیں اڑنے کو کلنفی فی یس بحرون اڑنے کا وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو سقب صبح لہذ تیراز لحیف سجل یا اسوب یا ابوب ورد آلی شان گھوڑوں پہ سوار ہوئے اونٹوں پہ سوار ہوئے اونٹنیوں پہ سوار ہوئے خچر پہ سوار ہوئے گدے پہ سوار ہوئے سزوکی سے لے کر اور مرسڈیز تک سب کے لیے راستہ نکالتی اچھے کپڑے پہنے درمیانے کپڑے پہنے پیوند لگے کپڑے پہنے ایک اونٹ آج کل کوئی تین ایک لاکھ کا آتا ہے سات گن عبادہ آئے یار رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے جوڑا ریشمی نہیں تھا پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی قیمت تھی وضاحت نے ملی آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے کہا جی ستائیس اونٹ دے کے خریدا ہے اکاسی لاکھ کا جوڑا آپ کہتے دباؤ جا اتنا زیادہ سراف اتنے زیادہ فضول خرچ نہیں آپ کو پتہ تھا میری عمر میں بادشاہ بھی آئیں ان کو میں نے گنجائش دی یہ سنت نہیں ہے یہ گنجائش ہے گنجائش آپ نے پہنا اور ان کو خوش کیا پھر اتار کے آگے دے دی ساتھ میں نے ہے یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے آپ نے کہا لیا؟ اگلے دن دیگڑ چڑھے بوندیا نے سر او یہ کیا, کیا؟ کہ یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے سو اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا باقی تقسیم کر دیا تو آپ کہتے تو نے بڑی فضول خرچی کی تو نے تو بہت زیادہ اصراف کیا ہے تو آپ خوش ہوئے آؤ بھائی ساتھ کی ضیافت کھاؤ سو اونٹوں کا صرف مغز پکا کے کھلا دیا اتنی زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی ہو میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہو آپ لینے والے بنو آپ پڑھنے والے بنو زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے وہ جو آیت پڑی تھی جاوید صاحب نے لقت کان لمفی رسول اللہ اس وت حسن